بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد وال محمد سب سننے والوں کو اس نئی علمی نشست میں خوش آمدید میں آپ کی میزبان ہوں اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ماہر تجزیہ کار موجود ہیں جی بہت شکریہ میں بھی سب سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی گفتگو کے لیے میں واقعی بہت پرجوش ہوں کیونکہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے بالکل اچھا دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مطلب کوئی بڑی خبر آتی ہے نا کوئی آم, کوئی عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہو یا کوئی نیا بین الاقوامی معاہدہ ہو جائے معاشی بحران ہو یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ہی آ جائے تو اسے فوراً کسی سازش یا یا آخری زمانے کی نشانی سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے हم, یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے مطلب ہم تحقیق اور حقائق کے بجائے اتنی جلدی خوف اور سنسنی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سید جہان زیب کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک اس کے ایک انتہائی اہم مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جی اور اس مضمون کا عنوان ہے سنسنی نہیں بصیرت جو کہ اپنے اندر ایک بہت گہرا پیغام رکھتا ہے بالکل اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ دین کے نام پر یہ جو غیبی اور روحانی امور ہے ان میں خورافات کیا ہیں اور اصل روحانیت کا ان سے کیا فرق ہے اور ان دونوں کے درمیان وہ کون سی سرخ لکیریں ہیں جو حقیقت اور افسانے کو جدا کرتی ہیں تو چلے اس موضوع کی تہ کھولتے ہیں کیونکہ یہ موضوع ہر اس انسان کے لیے اہم ہے جو معلومات کے اس طوفان میں سچائی تلاش کر رہا ہے جی اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں گردش کرنے والی زیادہ تر مذہبی الجھنوں کا ان کا تعلق دراصل دین کی اصل روح سے ہوتا ہی نہیں اچھا تو پھر ان کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم ان رویوں کا نفسیاتی سطح پر تجزیہ کریں نا تو ان کا مرکز خوف قیاسہ رائیاں تجسس اور یعنی ایک عجیب سی ذہنی بے چینی ہوتا ہے یہ نظریات بظاہر تو بہت مذہبی لباس پہن کر آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بات کرنے والا دین کا بہت گہرا شعور رکھتا ہے لیکن حقیقت میں ان کا تعلق ایمان کی پختگی سے کم اور ایک سنسنی خیز ڈرامائی بیانیت سے زیادہ ہوتا ہے صحیح لوگ مطلب دین میں کوئی عملی راستہ تلاش کرنے کے بجائے ایک سسپنس والی کہانی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں بالکل یہی بات ہے اور یہ ڈرامائی بیانیہ ہمیں قدم قدم پر نظر بھی آتا ہے ذرا مطلب اس عام رویے پر ہی غور کریں کہ جو ہی عالمی سیاست میں تھوڑا سا ارتاش پیدا ہوتا ہے ہم فوراً اسے آخری مارکا یا اینڈ آف ٹائمز کی حتمی نشانی قرار دے دیتے ہیں ہاں کسی ملک میں سیاسی ہنگامہ ہو تو بس یہی دنیا کا اختتام ہے خفیہ عالمی حکومت کا آغاز سمجھ لیا جاتا ہے مطلب ہر بین الاقوامی پالیسی کو خفیہ سازش کے عدس سے دیکھنے کی ہماری ایک ایک عادت سی بن گئی ہے بظاہر لگتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام پوشیدہ راز جان گئے ہیں مگر کیا یہ واقعی علمی شعور ہے علمی شعور کی علامت تو یہ ہرگز نہیں دراصل یہ رویہ حقائق کی انتہائی درجے کی سادہ کاری ہے یعنی جسے ہم انگریزی میں اوور سمپلیفیکیشن کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک خوف زدہ یا مطالعے سے بھاگنے والا ذہن ہمیشہ آسان جوابات ڈھونڈتا ہے हم, محنت سے بچنے کے لیے جی بالکل دنیا کے جو پیچیدہ تاریخی عوامل ہیں یا عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تو گہری تحقیق اور تنقیدی سوچ چاہیے ہوتی ہے اس کٹھن محنت سے بچنے کے لیے ہر چیز کو بس ایک خفیہ سازش قرار دے دینا یہ سب سے آسان شارٹ کٹ ہے اور مصنف کی تحریر اسی رویے پر چوٹ کرتی ہے نا کہ مومن کا ذہن تو متوازن ہوتا ہے جی ہاں دین تو ہمیں بصیرت اور حقائق کا سامنا کرنا سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا کہ ہم ہر پیچیدہ عمل کو ایک خیز کہانی بنا کر اپنی ذمہ داریوں یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب یہ سنسنی خیزیت عالمی سیاست سے نکل کر خالص غیب کے معاملات تک پہنچتی ہے نا تو صورت حال مزید عجیب ہو جاتی ہے لوگ ماورائی امور کی ایسی غیر ضروری تفصیلات میں الجھ جاتے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا بالکل جیسے وہ محفلوں میں گھنٹوں بحثیں ہوتی ہیں جی, کہ جنت میں محلات کا نقشہ کیسا ہوگا یا دوزخ کی آگ کرن کتنا سیاہ ہوگا فرشتوں کے پروں کی قطعی تعداد کیا ہے یا دجال کی آنکھ کی شکل کیسی ہوگی مضمون میں یہ بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ اگر یہ صرف ایک علمی تجسس ہو تو شاید اتنا نقصان نہ ہو لیکن جب یہ چیزیں ایمان کی ترجیحات پر غالب آ جائیں تو پھر انسان اپنی عملی اصلاح اور اخلاقی ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھنا ہوگا قرآن کے اسلوب کو کس حوالے سے دیکھیں قرآن نے آخرت کا جنت اور دوزخ کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کے اندر جواب دیہی کا احساس بیدار ہو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ انسان بس تصویری اور خیالی تفصیلات میں کھو کر رہ جائے اس رویے سے ایک بہت خطرناک نفسیاتی رجحان پیدا ہوتا ہے جسے فرار کی نفسیات کہا جاتا ہے فرار کے نفسیات یعنی ہم اپنی حقیقت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں بالکل جب ہمارے معاشرے میں ناانصافی بڑھتی ہے یا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے بجائے سارا ملبہ کسی بیرونی دجالی قوت پر ڈال دیتے ہیں تو یہ تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا مطلب بہت ہی آسان طریقہ ہو گیا ہم نے خود تعلیم پر توجہ نہیں دی اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کیا دیانتداری نہیں دکھائی لیکن الزام کسی کے ہاتھ پر لگا دیا جی اور اس سے معاشرے کو ایک وقتی سا جھوٹا نفسیاتی سکون مل جاتا ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہم تو مظلوم ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری اصلاح کی جو قوت ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے ہم کچھ بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جہاں سنسنی خیزیت انسان کو عملی طور پر اپاہج کر دیتی ہے دین تو جدوجہد سکھاتا ہے بے بسی نہیں اور اسی سنسنی کی ایک اور شکل خوابوں اور روحانی تجربات کا غیر متوازن استعمال ہے ہاں وہ جو لوگ خوابوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگتے ہیں جی بساپات کوئی شخص کسی بزرگ کو خواب میں دیکھتا ہے اور اگلی صبح وہ اس ذاتی خواب کو بنیاد بنا کر پوری کمیونٹی کے لیے ایک شرع ہدایت یا پیشگوئی جاری کر دیتا ہے یہ جو ہم نے خوابوں اور مکاشفات کی بات کی یعنی وہ اشارے جو کسی کے کل پر وارد ہوتے ہیں تو کیا انہیں حقائق مان کر پوری سوسائٹی پر لاگو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بنیاد پر تو باقاعدہ تحریکیں من جاتی ہیں اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو دین نے خواب اور الہام کو ایک انتہائی ذاتی تجربہ قرار دیا ہے یہ کسی کی اپنی تسلی یا ذاتی اصلاح کے لیے تو اہم ہو سکتا ہے لیکن یہ قطعی طور پر کوئی عمومی قانون نہیں بن سکتا اور اسی طرح قدرتی آفات کو دیکھنے کا زاویہ بھی ہے جیسے کہیں زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا تو فوراً اسے عذاب کہہ دینا جی بالکل بغیر کسی تفکر اور سائنسی وجوہات کو سمجھے اسے کسی خاص گناہ کا فوری عذاب قرار دے دینا یہ رویہ وقتی خوف تو پیدا کرتا ہے مگر یہ کائنات کے طبی اور سائنسی قوانین کی سمجھ بوجھ کو بہت نقصان پہنچاتا ہے جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ آفات قدرتی نظام کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں اور آزمائش بھی ہر واقع پر حتمی سزا کا فتویٰ لگانا انسانی دائرہ کار سے تجاوز ہے بالکل درست اور میرے خیال میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو خوف پھیلایا جاتا ہے وہ بھی اسی فرار اور سنسنی کی فہرست میں آتا ہے بار کوڈ ہو مائیکروچپ ہو سوشل میڈیا ہو یا اب مصنوعی ذہانت ہر نئی ایجاد کو فورن دجالی نظام کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دین کا مزاج یہ تو نہیں کہ انسان ہر نئی چیز سے خوف زدہ ہو کر غاروں میں بیٹھ جائے۔ اصل سوال تو ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا ہوتا ہے نہ کہ اس کے وجود کا۔ اور وہ جو لوگ مخصوص اعداد اور حروف سے قیامت کی تاریخیں نکالتے ہیں اور جب وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو فورن ایک نئی تعویل گھڑ کر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں۔ یہ تاریخیں نکالنے کا عمل ایمان کو مضبوط کرنے کے بجائے صرف وہ حام پرستی کو فروغ دیتا ہے یہ انسان کو حقیقی علمی کاموں سے بہت دور لے جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور پہلو یہ ہے کہ لوگ ہر بیماری یا نفسیاتی مسئلے کو فورن جنات یا جادو ٹونے سے جوڑ دیتے ہیں طبی علاج کے بجائے ہر الجھن کو ایک ما فاق الفطرت رنگ دے دینا اور مجالس یا خطبوں میں دین کو صرف عذاب اور خوف کا نظام بنا کر پیش کرنا جہاں رحمت اور امید کا پہلو غائب ہو جائے یہ بھی تو سنسنی خیزیت ہے جی بالکل یہ اسی کی ایک خطرناک قسم ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے یہاں ایک بہت بنیادی الجھن پیدا ہوتی ہے اگر یہ تمام رویے سازشی نظریات اور ہر چیز کو جادو سے جوڑ دینا محض سنسنی ہے تو پھر ہم ماورائی حقائق کو ماننے اور خرافات سے بچنے کے درمیان فرق کیسے کریں گے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ مضمون تو تسلیم کرتا ہے کہ روحانی علوم غیبی عوالم فرشتے جنات برحق ہیں اگر ہم سب رد کر دیں تو غیب کا انکار ہوگا اور اگر سب مان لیں تو توہمات کا سیلاب آ جائے گا تو وہ کون سا پیمانہ ہے وہ کون سی سرخ لکیریں ہیں جو حقیقت اور افسانے کو الگ کرتی ہیں یہ سوال اس پوری گفتگو کا سب سے مرکزی نقطہ ہے مصنف نے حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق کرنے کے لیے نہایت واضح انداز میں پانچ سرخ لکیریں بیان کی ہیں اگر ہم ان پانچ اصولوں کو سمجھ لیں تو ہم کسی بھی روحانی فریب سے بچ سکتے ہیں تو پہلی سرخ لکیر کیا ہے سب سے پہلی اور اہم ترین حد یہ ہے کہ کوئی بھی ماورائی باوا قرآن کے قطعی اصولوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے قرآن نے غیب کو تسلیم کیا ہے لیکن یہ ابدی اصول دیا ہے کہ مکمل اور کلی غیب کا علم صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے لیکن بسا اوقات یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلا روحانی شخصیت کے پاس ایسے اختیارات ہیں جو عام انسانی عقل یا شری قوانین سے بالاتر ہے اس بارے میں یہ پہلی سرخ لکیر کیا کہتی ہے انہیں پر یہ سرخ لکیر ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے یا کسی اور کے لیے مطلق غب دانی کا دعویٰ کرتا ہے یا تقدیر بدلنے کا یا شریعت سے ماورا کسی اختیار کا تو وہ اس حد کو پار کر رہا ہے یاد رکھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ روحانیت کبھی بھی شریعت سے اوپر نہیں ہو سکتی یعنی شریعت کے بنیادی احکام کو توڑنے والی کوئی بھی چیز روحانیت نہیں سری انحراف ہے بالکل شریعت وہ فریم ورک ہے جس کے اندر رہ کر ہی کوئی روحانی ترقی ممکن ہے یعنی پہلی لکیر نے یہ واضح کر دیا کہ شریعت اور قرآنی اصول ہی حتمی کسوٹی ہیں اب دوسری سرخ لکیر کی طرف آتے ہیں جو ذاتی تجربے اور عمومی حجت کا فرق ہے ہم نے تھوڑی دیر پہلے خوابوں پر بات کی تھی اگر کسی کو بہت واضح روحانی اشارہ ملتا ہے تو کیا وہ اسے اپنے لیے بھی حجت نہ مانے اپنے لیے حجت ماننے اور دوسروں پر مسلط کرنے میں بہت بڑا فرق ہے اور یہی دوسری سرخ لکیر ہے کسی شخص کا کشف یا سچا خواب اس کی اپنی ذات کے لیے تو معنی خیز ہو سکتا ہے اس کی رہنمائی کر سکتا ہے لیکن وہ پوری امت کے لیے کوئی شرع قانون یا سیاسی فتویٰ نہیں بن سکتا عمومی حجت تو صرف قرآن سنت اور عقل سلیم ہے جی افراد کے ذاتی مکاشفات پر قومی فیصلے نہیں کیے جا سکتے یہ بہت اہم فرق ہے اب تیسری سرخ لکیر کی طرف چلتے ہیں جسے عقل سلیم یا کامن سینس کہا گیا ہے لیکن کیا غیب اور روحانیت کے معاملات بساوقات انسانی عقل سے بالاتر نہیں ہوتے پھر ہم عقل کو کسوٹی کی کیسے بنا سکتے ہیں اس بات کو بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام میں عقل کو ایک باتنی حجت قرار دیا گیا ہے یہ درست ہے کہ غیبی حقائق انسانی عقل سے بالاتر ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی عقل سلیم کے خلاف نہیں ہو سکتے بالاتر ہونے اور خلاف ہونے کا فرق جی عقل سلیم وہ فطری سوچ ہے جو درست اور غلط کا شعور دیتی ہے اگر کوئی روحانی دعویٰ عقل سلیم کے سریخ خلاف ہو انسان کو غیر ذمہ دار بناتا ہو تو وہاں رک کر سوچنا لازم ہے اس کی کوئی عملی مثال روزمرہ زندگی سے مثال کے طور پر اگر کوئی خود ساختہ روحانی معادج انسان کو میڈیکل سائنس اور مستند طبی علاج سے روک دے اور کہے کہ صرف تعویذ سے کینسر کا علاج ہوگا تو عقل سلیم کہتی ہے کہ یہ دین کی روح کے خلاف ہے اسلام نے اسباب طبیعہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر کوئی غیبی پیغام انسان کو اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد کر دے تو وہ بھی دین کا مذاق اڑانا ہے روحانیت بیدار کرتی ہے مفلوج نہیں بالکل درست اب ہم چوتھی سرخ لکیر کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق اخلاقی نتیجے سے ہے یعنی ہم کسی دعوے کو اس کے نتائج سے پرکھیں کہ وہ روحانی دعویٰ انسان کے رویے پر کیا اثر ڈال رہا ہے ٹھیک جی سچی روحانیت انسان کے اندر توازو تقویٰ اور خلق خدا کی بےلوس خدمت پیدا کرتی ہے اس کے برعکس اگر کسی ماورائی قصے سے لوگوں میں تکبر آ جائے کہ ہم برتر ہیں یا معاشرے میں خوف کا کاروبار شروع ہو جائے لوگوں کا استحصال کیا جانے لگے تو یہ دلیل ہے کہ یہاں افسانہ بیچا جا رہا ہے قرآن نے تو اولیاء کی پہچان لیے متائی ہے کہ وہ خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کرامات کی نمائش کر کے مروب کرنا ان کی پہچان نہیں بالکل سیرت و کردار کا حسن ہی سب سے بڑی کسوٹی ہے اب آتے ہیں پانچویں اور آخری سرخ لکیر کی طرف مضمون کے مطابق غیب کو ماننا ایک بات ہے لیکن تفصیلات میں افراد کرنا دوسری بات تو یہ تفصیلات میں حد سے گزرنے کا عملی اطلاق کیسے ہوتا ہے دیکھیں تجسس انسان کی فطرت ہے لیکن دین میں توازن ضروری ہے فرشتے جنات جنت دوزخ برحق ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ جہاں مستند نصوص خاموش ہیں وہاں انسان کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے جہاں اللہ اور رسول نے تفصیل نہیں بتائی وہاں خاموشی ہی ادب ہے جی ہر علمی خلا کو اپنی طرف سے گھڑی گئی سنسنی خیز کہانیوں اور داستانوں سے بھر دینا درست نہیں اس سے دین ایک دیومالائی کہانی بن کر رہ جاتا ہے تو اگر ہم ان پانچوں اصولوں کو سامنے رکھیں یعنی قرآن کی بالادستی ذاتی اور عمومی حجت کا فرق عقل سلیم اخلاقی نتائج اور تفصیلات میں اعتدال تو روحانیت اور افسانے کا فرق بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور ان تمام دلائل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا ایمان محض چند جذباتی کیفیتوں کا نام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ محفل میں آنکھیں بھرائیں یا خوف تاری ہو گیا تو یہی ایمان کی مہراج ہے حالانکہ قرآن اکل و تفکر کی دعوت دیتا ہے یعنی ایمان جذبات کا انکار نہیں کرتا لیکن صرف جذبات تک محدود بھی نہیں رہ سکتا یہ ایک شعوری اور اخلاقی وابستگی کا نام ہے جی اصل حدف انسان کی فکری و عملی ہدایت اور منصفانہ معاشرے کا قیام ہے اس تفصیلی بحث سے ایک بات تو روز روشن کی طرح ہو گئی کہ ماورائے حقائق اپنی جگہ سچ ہے مگر ان تک رسائی کا راستہ شور اور ہجان نہیں ہے بلکہ شعور اور ہے بالکل وہ راستہ سنسنی سے نہیں بلکہ سکونت سے ہو کر گزرتا ہے جو چیز انسان کو معاشرے میں عدل و خدمت کی طرف لے جائے وہی اصل روحانیت ہے دنیا کے پوشیدہ رازوں سے زیادہ اہم ہمارا اپنا کردار ہے جی اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصل مارکا باہر کے کسی دجال سے زیادہ ہمارے اپنے اندر بر پائے اگر انسان اپنے اندر موجود دجال یعنی اپنے نفس کی سرکشی اپنے رویوں کے جھوٹ اور غرور کو شکست دے دے تو بیرونی فتنوں کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اندر کی فتح ہی باہر کی کامیابی کی ضمانت ہے کیا ہی گہری بات ہے کہ اندر کی شکست ہی بیرونی فتنوں سے خوف زدہ کرتی ہے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جی ضرور ذرا سوچئے اگر غیب پر ایمان کا اصل مقصد ہماری عملی زندگی میں اخلاق اور عدل کو قائم کرنا ہے تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا جو ہر پراسرار واقع یا نئی ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے اپنی علمی اور سائنسی تحقیق کا زینہ بنا لے کیا یہ ممکن نہیں کہ جن بیرونی فتنوں اور سازشوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی بیداری اور اندرونی اصلاح کا سب سے بڑا موقع ہوں اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا آج کی اس علمی نشست میں شرکت کا بہت شکریہ